السلام عليكم الحمد لله نحمده و نستعينه و به و بالله من شرور أنفسنا و من بمحيي الله وسلام قدره وهو بين الصلاهاتينا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسرنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتود رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ملافع لهم ويذكر اسم الله ويشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا من بيت العتيق صدق الله العظيم هذه القادة شروعة قارئ اس کے بعد ذی شروع ہو گیا اس کو تھوڑا سا اونچا کرو اس کے سپیکر کسی سے اور ذلحجہ کے ساتھ ہی ظاہر بات ہے کہ حج کی ایک مناسبت ہے قافلے حاجیوں کے جانا شروع ہو گئے لوگ جا رہے ہیں حج اسلام کی جو جن پر بنیاد ہے اسلام کی جن چیزوں کی اس میں سے ایک حج بھی ہے نماز روزہ حج اور زکوۃ اور یہ جو چار بنیادی ارکان ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ان میں سے عبادات ہیں یہ ظاہر ان میں سے کچھ عبادات ہیں جو خالص بدنی ہیں جسم سے کی جاتی ہیں اس میں مال کا عمل دخل نہیں ہے جیسے نماز اور روزہ ہے ان دونوں کا اثر جسم کے اوپر پڑتا ہے جسم سے کی جاتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو صرف مالی ہیں اس میں بدن کا کوئی کام نہیں ہے جیسے زکات ہے حج ان دونوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر جسم بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے دونوں چیزیں حج جب آتا ہے جب بھی اس کا موسم آتا ہے اس کا زمانہ آتا ہے آپ اس پر جو کتاب و سنت میں جو چیزیں موجود ہیں قرآن میں احادیث میں احکام میں تو بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے اسی لیے اس کو سنت خلیل کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت حوالوں سے بڑی انتہائی غیر معمولی سبق آموز اور عبرت انگیز ایک ہی مختصر زندگی جو انسان کی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا ہے کہ شاید ان کے علاوہ کسی کے اوپر ایسے امتحان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استثلا کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کو سب کو ستایا گیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا لیکن ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑے بڑے امتحان آئے اور ان امتحانوں سے وہ اتنے کامیاب طریقے سے گزرے ہیں کہ اللہ جلیہ شاہ نے فرمایا کہ سلام الع ابراہیم اس ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو ان کے یہ جو اسماعیل کے ذبیحے کو ذبح کرنے کا امتحان تھا اس کو خود اللہ جل شانہ فرمائے فرمایا کہ یہ بلا المبین کھلی ہوئی آزمائش ایک بہت بڑی آزمائش اس طرح تھا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک پروہت یا ایک پنڈت یا مجاور کہیں جن کا کام ہے کہ وہ بت بناتے ہیں ان کے بت بنانے والے بھی ہیں اور بت فروش بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شہر کے سب سے بڑے جو معبد ہے اس کے وہ نگران بھی ہیں اب ان کا معاش بھی بتوں سے وابستہ ہے اور ان کی جاہ بھی بتوں سے وابستہ ہے یعنی ان کی جو پوزیشن تھی جو منصب تھا جو ان کے پاس اس کا تعلق بھی بت پرستی کے ساتھ ہے اور جس کام جو کر رہے ہیں وہ بھی بت جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا کسی جگہ انسان کی جاہ اور مال دونوں چیزیں کسی جگہ سے وابستہ ہو جائیں تو وہاں اس کی وابستگی پھر بہت زیادہ پختہ ہوتی ہے بہت پکی ہوتی ہے اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے سلامت طبع اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اس ماحول سے موافقت نہیں ہو سکی ہے بتوں کو توڑا ہے اس کے بعد جو ہے وہ نکلے ہیں وہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے ایک کسی آزمائش کی وجہ سے بادشاہ نے ان کے گھر کے اوپر ایک بری نگاہ ڈالی جس کی وجہ سے باہر لوگ وہاں سے نکلے اور شام چلے گئے شام جو ہے ارض شام جو کہلاتا ہے یہ دنیا کے زرخیز ترین اور خوبصورت ترین خطوں میں سے شام کی جو لینڈ جس کو کہتے ہیں اگر آپ اس کو کبھی دیکھیں شام کے پھل دیکھیں اور اس کے اس کی زراعت دیکھیں اللہ جل شاہروں نے اس زمین کی تعریف کی کہ اللہ بی بارک نہ حاول ہو کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت ڈالی با برکت زمین ہے ہر لحاظ سے اسے برکتیں ہیں بہت خوبصورت سر زمین تھی اب تو تباہ ہو گئی ساری شام کا پھل اس کے زیتون اس کی چیزیں اتنی مشہور تھیں پوری دنیا کے اندر بڑی اعلیٰ معیار کی اور غیر معمولی قسم کی وہ وہاں پر ہیں اور پہلی بیوی بانجھ ہے ان سے اولاد نہیں ہوئی دوسری بیوی سے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا یہ بڑھاپے کی اولاد کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی بڑھاپے میں اولاد ہو جائے تو ان کو پتا چلتا ہے بڑھاپے کی اولاد کیسی ہوتی ہوگی اب بیٹا ہوا کتنا اللہ تعالیٰ کو یعنی کتنا ابراہیم علیہ السلام کو محبوب ہوگا آپ صرف اس ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ جل شاہ اپنے پیاروں کو کن امتحانات سے گزارتے ہیں تو بیٹا ہوا اللہ تعالی نے فرمایا کہ شام چھوڑے اور آپ جائیں اور جا کر مکہ کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں اگر آپ اس زمانے کے مکہ کو اور اس زمانے کے شام کو اس کا آپ موازنہ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں عجیب سی مثال لگتی جیسے کسی کو آپ سوئٹزرلینڈ سے اٹھائیں اور اسے کہیں کہ تھر کے ریگستان کے اندر چلا جائے جو ہے نا میں پاکستان میں تھر کا ریگستان تو وہاں سے کوئی بندہ آئے اور یہاں پر آئے یہی دونوں کا یہی فرق ہے تقریباً شام کا اور مکہ ایک انتہائی زرخیز چشموں کی اور سبزے کی اور پھلوں کی اور سبزیوں کی اور اس میں بھی کوالٹی کی چیز ہے یعنی شام کا کی سبزی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے شام کے پھل مشہور ہے کہ وہ عام پھلوں کی طرح نہیں ہوتے وہاں سے وہ ایک ایسی وادی میں جا رہے ہیں جہاں پر گھاس کا تنکا نہیں پانی کا قطرہ نہیں اور ریت کا دریا ہے ریت کا سمندر ہے ریت کا صحرا ہے گئے چھوڑ دیا وہاں پر اور اب ایک بچہ ہے چھوٹا بالکل دودھ پیتا ہوا ایک اس کی ماں ہے یہی ان کے اولاد ہے خوش وقت تک شروع میں اب کتاب اور یہ واپس آ جاتے ہیں اس خاتون کو جس کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے انسان ہے کوئی اور ایک بچہ اس کے پاس ہے وہ اس کو پانی پلانا چاہے تو پانی نہیں ہے کچھ کھلانا چاہے دودھ پلانا چاہے تو اس کے وہ جانور نہیں ہے وہ اس کو لٹاتی ہیں ایک جگہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے بل بلا رہا ہے جام بلب ہے ایک پہاڑ سے بھاگتی ہیں دوسرے پہاڑ کی طرف ادھر سے دیکھتی ہیں شاید بھی قافلہ آ رہا ہو شاید بھی قبیلہ آ رہا ہو وہاں کوئی نظر نہیں آتا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ جو صفحہ اور مروہ کے درمیان جو سڑی ہے اس میں ایک چھوٹی سی جگہ آتی ہے جس کو میلین اخذرن کہتے ہیں وہاں دوڑا ہے علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کو جب یہ صفحہ سے نیچے اترتی تھی اس جگہ تک جب آتی تھی جہاں سے ہم دوڑنا شروع کرتے ہیں اور ادھر تک جہاں تک ہم دوڑتے ہیں درمیان میں یہ اتنا علاقہ ایسا تھا کہ یہاں سوال یہ نا کہ یہاں کیوں دوڑتی تھی یا ہمیں بھی یہاں دوڑنے کا حکم کیوں ہے کہ یہ جو اتنی سی جگہ ہے نا اس جگہ ان کو اپنا بیٹا نظر نہیں آتا تھا باقی جگہ بھی نظر آتا تھا اور ادھر سے بھی نظر آتا تھا. جہاں اس بولٹ جس جگہ ان کو لٹایا ہوا درمیان میں جب وہ اس وادی کے بیچ میں اس کے جب پیٹ میں پہنچتی تھی تو وہاں نظر نہیں آتا تھا اس لیے وہ دوڑتی تھی وہاں سے مزید تیز ہو جاتی تھی تاکہ جلد اس پر نگاہ پڑ سکے کیونکہ وہ تو پیاس سے تڑپ رہا تھا ان کو ہر دفعہ یہ خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میرا یہ چکر پورا ہوگا یا بچہ جان دے دے گا اس سے پہلے پہلے اگر کسی کی اولاد ہو اور بڑھاپے کی ہو اور ایک بیٹا ہو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بچے کو پیاس سے دم توڑتا ہوا دیکھنا کتنا سخت ترین آزمائش تو وہ دوڑتی ادھر جاتی ہیں پھر ادھر جاتی ہیں۔ کتنی پسند آئی اللہ کو یہ دوڑ کہ زمزم کا تبرک تو اپنی جگہ ان دونوں پہاڑوں کو صفا اور مروا کو اللہ نے اپنے شاعر میں سے کرا صفا و مروا تک اللہ نے فرمایا ہمارے شاعر میں سے اس پر اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے ان پہاڑوں کے اوپر اور اتنے جذبات قربان کیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے شاعر میں سے رہتی دنیا تک اور پھر ادھر سے جو اللہ نے پانی نکالا تو اس پانی کو جو کیسے آج ہم لوگ اس کے ایک ایک قطرے اور اس کے ایک ایک گھونٹ کو کتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیسے اس کو محفوظ رکھتے ہیں تحفوں میں دیتے ہیں حجاج اور معتبرین واپس آتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ہمارے لیے تحفہ لاتے ہیں کتنی قدر و قیمت کے ساتھ ہم اس کو رکھتے ہیں ہم ایک دفعہ کراچی کے اندر مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعوت پر کا تو مفتی اعظم پاکستان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بندہ زمزم کا تحفہ لے کر آیا وہ جو ایک چھوٹا سا کین ہوتا ہے زمزم کا تو اس نے لا کر عزر کو پیش کیا اور نیچے قالین پر رکھ دیا فرش پہ قالین بچھا ہوا تھا جس یہاں بچھا یہاں سے لا کے رکھ دیا تو مفتی صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ زمزم کو نیچے نہ رکھیں اس کو اوپر میز پر رکھیں ایک تو عام پانی نہیں ہے زمزم حالانگ قالین پر فرش پہ قالین تھا تو کہ ادھر نہ رکھیں زمزم کی اور وہ ایک ڈبے میں تھا اور ڈبہ وہ جو وہ کارٹن کے اندر پیک ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اس میں پیک تھا اس کو بھی کہا زمین پر نہ رکھیں اس کو اوپر میز کے اوپر رکھیں یہ زمزم ہے آج کیسے ہم لوگ زمزم کو کس قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ جل شاہ رُح نے اس آزمائش اس خاندان کے اوپر ہی میں کہہ رہا ہوں آپ شروع سے اس گھرانے کی آزمائشیں دیکھیں ادھر سے نکلے اس کے بعد سات آٹھ نو دس سال کے ہو گئے اور دیکھیں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل خلیل کہتے ہیں جس کا دل مکمل طور پر اپنے محبوب کے علاوہ باقی ساری محبتوں سے خالی ہو اس کے دل میں اور کچھ بھی نہ اسی لیے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اپنا خلیل کہتے تھے حدیثی کتابوں میں نا فاؤسانی خلیلی کہ مجھے میرے خلیل نے تین حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک دوسرے دوسرے سہامہ فرماتے ہیں جب یہ نو دس بارہ سال کا ہو گیا بیٹا اب اباپ کے ساتھ چلتا ہے پھرتا ہے باہر جاتا ہے آتا ہے تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو گئی اور ہوتی ہے اولاد کی محبت ہوتی ہے شاید اللہ جلشانوں کو ابراہیم کے دل کے اندر کسی کی محبت کی شرکت گوارا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کریں کتنی اس سے بھی زیادہ بڑی آزمائشی اور بیٹے سے خواب, آیا کہتا ہے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں میں کہ اور نبیوں کے خواب چونکہ برحق ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امر یہی ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجیے اور مجھے انشاءاللہ آپ بڑے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فلما اسلم و طلجب اور جب دونوں کو اللہ جلش نے دونوں نے جب اس حق میں خداوندی کو مان لیا اور اب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا بھی دیا اور چھری بھی ہاتھ میں اٹھا لی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی مختلف روایات کے اندر اس عمل کو دیکھنے والے فرشتوں اور آسمانوں کے اوپر مچنے والے کوراموں کا ذکر ہے یہ کتنا کتنی بڑی آزمائی سے ابراہیم کو گزارا جا رہا ہے چھری چلائی یا نہیں چلی چھری اللہ کی بس مشیتی امتحان پورا ہو گیا کیونکہ مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا تو تھا نہیں مقصد تو اس محبت کو ذبح کرنا تھا جو ابراہیم کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بیٹے کی آ گئی تھی اور اسماعیل نے تو ویسے زندہ رہ رہا تھا اس اسماعیل کے کی نسل میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور اسماعیل نے تو ابھی خانہ کعبہ بنانا تھا ان کے اولاد سے آخری پیغمبر رسول نے آنا تھا ان کے اندر تو بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی تھیں تو ان کو تو ذبا لیکن ابراہیم اور اسلام کو اس سے دل کو مزید خلیل کے دل کو بالکل خالی وہاں سے نکلے بیٹا بڑا ہو گیا تھوڑا سا یہ واپس آئے لوگوں نے کہا کہ ہر رقو الم ان کن تم کہ اگر اپنے اپنے معبودوں کا بدلہ لینا تو ابراہیم کو جلاؤ آگ بھڑکائی گئی اور اس زمانے کا جتنا سخت سے سخت ایندھن موجود تھا وہ اس کے اندر ڈالا گیا آگ کو لال کیا گیا بالکل اور ابراہیم کو اس کے اندر ڈھاگ گیا ابراہیم علیہ السلام داخل ہو گئے آگ کے اندر اور پھر اللہ جانا شرم پھر قدرت حرکت کے قلنا یا کُ اللہ رونی علی ابراہیم ہم نے آگ کو انہیں ٹھنڈا کر دیا اب آپ پیدائش سے لے کر جس گھر کے اندر پیدا ہوئے جس بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ادھر سے لے کر بیٹے وادی ذرا اللہ شاہوں کو جب اپنی بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آ رہے تھے تو ایسی ایک دردناک قسم کی تو آکی کہ رب بنا غیر ذرا یا اللہ اپنی اولاد کو ایک ایسی بےآب و گیاہ وادی میں چھوڑ آیا تیرے تیرے بھروسے کے تیرا حکم تھا تیرے توکل کے اوپر اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو ایک ایسی وواد ان قیدی ذرا ایسی وادی میں چھوڑا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں کوئی اسباب معیشت بھی نہیں وہاں پھر یہ بیٹے کی قربانی پھر آگ کے اندر داخل ہونا اس بال اختصار عرض کر رہا ہوں یہ سب کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جلشانہ نے ان کو جو فضائل عطا فرمانے تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جد الامبیا بنانا تھا ان کی نسل کے اندر جو پیدر پید نبوتوں نے چلنا تھا اور دنیا آج آپ اس بات پہ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر اگر سات عرب انسان بستے ہیں تو ان میں سے چھ عرب ابراہیم کو مانتے ہیں اس طرح کہ عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں یہ سب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی ہی کہتے ہیں اور اسلام کو اور یہودیت کو اور عیسائیت کو تینوں مذاہب کو ملا کر ابراہیمی مذاہب کہا جاتے ہیں کہ اس ابراہیم کو ماننے والے اتنی بڑی اللہ جلل شانوں نے ان کو امت دینی تھی اور خود ابراہیم کو اللہ نے امت کہا ہے کہ ابراہیم خود ایک پوری امت لیکن معاملہ اللہ جل شانوں کا کیا ہے کہ ہر ہر مرحلے کے اوپر ہر ہر چیز کے اوپر نفس شیطان خواہشات آسائشوں اور ایک چلے ہوئے نظام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور راہ کے اوپر چلایا جاتا ہے. حج اور اس کے ساتھ قربانی یہ دونوں عبادتیں جو عظیم الشان آنے والی ہیں ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ یہ دونوں اس کو جو اللہ تعالی نے زندہ رکھا ہے وہ اس لیے زندہ رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور ایک رشتہ ہمارا قائم رہے ہمارے ذہن کے اندر رہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ایسی کراتے ہیں ابھی حج آپ دیکھیں پورا حج پہلے دن سے جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے احرام باندھنے سے لے کر اور تلبیہ پڑھنے سے لے کر اور اپنی واپسی تک کیسے ایسے کاموں سے اللہ گزارتے ہیں جو کہ عام عبادات کے اندر بالکل بھی ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں کسی بھی عبادت کے لیے کپڑے خاص نہیں ہیں حج لیے اللہ نے کپڑا خاص کیا کسی بھی عبادت کے لیے کوئی خاص ایسی صدائیں نہیں ہیں باقاعدہ حج ہی کے ساتھ اور اسی ہم یہاں جو تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو اس کا تعلق بھی تو حج ہی کے ساتھ ہے <متحد> کہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا حج لوگوں میں ایک آواز لگا دیجیے پکار دے اچھا آپ یہ سوچیں کہ پکار کہاں پر لگائی جا رہی ہے اس وادی غیر ذرا کے اندر اس صحرا کے اندر دور دور تک آبادی نہیں ہے ذرائع رسل و رسائل نہیں ہے وہاں آنے جانے کے رستے نہیں ہیں کہا کہ اس میں آواز لگائیں اور لوگوں کو کہیں کہ وقت دن بننا سے یا تو کری جا لوں آ جو, جو پیادہ پا آ سکتا ہے جو پیدل آ سکتا ہے وہ پیدل آئے وہ علاق الغمر اور جو لوگ پتلی اوٹنیوں کے اوپر جو اس سفر کی وجہ سے دبلی ہو جائیں گی چلتے چلتے جو اس پر آ سکتے ہیں وہ اس کے اوپر آئے یعنی جو سوار ہو کر آ سکتا ہے وہ سوار ہو کر آئے جو پیدل آ سکتا ہے وہ پیدل آئے بالکل فج نامیق دنیا کے گوشے گوشے سے آئے دنیا کے کونے کونے سے آئیں یہ آواز لگا دی ابراہیم نے خانہ کعبہ پہ چڑھ کر یہ آواز لگائی ہوگی لیکن آپ سوچیں کہ اس آواز کو اس وقت سنا کس نے ہوگا وہاں تو کوئی نہیں وہ تو دوئی تھے و ابراہیم تیسرا تو کوئی نہیں تھا اس وقت ان کے ساتھ آواز انہوں نے لگائی. یہ جو ہم لوگ لبائک لبائک لبائک لبائک ان الحمد لب... یہ جو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں نا یہ اسناس کا جواب ہے آپ کو پتا کیوں کہا گیا نا بلاؤ لوگوں کو آواز دیں لوگوں کو دعوت دے لوگوں کے آ جائیں تو اب جس کا بلاوا آتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک کیا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں آپ نے بلایا تھا میں حاضر ہوں ہر کوئی اپنے وقت کے اوپر اپنی حاضری کو جا کر لگاتا ہے اور یہ ہا... میں حاضر ہوں لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں کیا اللہ میں حاضر ہوں اپنی حاضری سے ہمارے یہاں دیکھو کہ دس کے اندر بھی حاضری استاد نام لیتا ہے فلانا تو کہتا ہے لبیک لب اس کا مطلب یہی ہو کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں یہ بھی اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی کہ بھائی آؤ یہاں پر پوری دنیا سے آؤ پیدل آؤ سواریوں پر آؤ لیکن آؤ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ مرکز عبادت ہے یہ اسلام کا قلب ہے یہاں پر آؤ اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ڈھنگ کے ساتھ عبادت کرو تو یہ جو لوگ جا رہے ہیں ایئرپوٹوں کے اوپر آپ جا کے دیکھیں اور جدہ ایئرپوٹ پر جب یہ لوگ اترتے ہیں اور یہ جہازوں کے اندر ہوتے ہیں تو کیسے یہ اس ان ترانوں کو ان کی زبانوں کے اوپر ہوتے ہیں اور دیوانہ بار بار بار بار بار بار بار اور حکم کی اس کا یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کہا جائے ان دنوں کے اندر اللہ جلشہ نُ کو جو سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے انہیں کی نقل کے اندر ہم یہاں پر بھی تقبیرات تشریق پڑھتے ہیں انہی کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اور جو لوگ جن کو اللہ تعالی نے یہ ذوق دیا ہوتا ہے یہاں پر بھی جب یہ لوگ حاجی لوگ جب, جب جاتے ہیں عرفہ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اس دن اپنے آپ کو اس وقت کے اندر یہ سوچ کر کے اس وقت تمام حاجی میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ جل شاہ کی خصوصی رحمت ان کی جانب متوجہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی سن رہے ہوتے ہیں دعائیں سن رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی جو لوگ جو رہ جاتے ہیں وہ بھی یہاں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کیفیات کے اندر شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی یہ کہ وہاں حج ہو رہا ہے یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کیسے ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو حج کہتا کیا ہے ہم سے اللہ جل شاہ اس سے ہمیں کیوں گزارتے ہیں کرنے کے فضائل پڑے یا نہ کرنے پر وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر حج فرض اور وہ بغیر کسی عذر کے حج نہ کرے تو پھر ہماری بلا سے یہودی مرے یا نسرانی مرے حج فرض ہونے کے باوجود اگر نہ کرے تو یہ اللہ تعالی جو حج ہم سے کروانا چاہتے ہیں کیا چیزیں ہیں اس کے لیے ایک تو دیکھیں اس کا ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے ایک اس کا معاشی پہلو آگے میں نے عائد پڑھی لیا شدو منافع اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ آئیں میرے گھر میں حج کریں تاکہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا فوائد رکھے ہیں کیا منافع ہم نے ان کے لیے رکھے ہیں اس کے اندر منافع ان کے لیے فوائد دیکھیں تو اس وقت جس کو قرآن نے منافع منفعات کی اور نفع کی جمع ہے کہ ہم نے بے شمار فوائد رکھے ہیں اس کے اندر کے ایک اس کا سیاسی پہلو اس کا اخلاقی پہلو ہے اس کا اقتصادی پہلو ہے اس کا سماجی اور ثقافتی پہلو ہے امت مسلمہ کا اس اس عبادت کے اندر فرد کا ذاتی فائدہ ہے اس کے اس کے اس کو اپنی ذات کی حد تک اس کا فائدہ ہے پوری امت کا اجتماعی فائد، فوائد اس کے اندر ہے علماء نے اس کے اوپر بڑے ان آیات کے ذیل میں حج حجولان پاک کے اندر اس ذیل کے اندر اور پر حج کی فرضیت پہ اور حج کے فلسفے پہ طویل گفتگو کی ہے مختلف کتابوں کی اور اس کے مختریت کریت کر اس کے فوائد نکالنے ہیں کہ اسے... اس سے کیا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں جو چاہتے ہیں جو چیز ایک چیز یہ کہ ہمیں یہ جو ہماری عام چلتی ہوئی زندگی ہے اس سے ہٹایا جاتا ہے رمضان میں بھی ہٹایا جاتا ہے روزے میں بھی جتنی بھی عبادات آپ دیکھیں چاہے آپ روزے کو دیکھیں نماز کو دیکھیں حج کو دیکھیں زکوۃ کو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ آپ کے عام جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے اس کے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑے نماز کا وقت آ اب آپ نے وضو کر کے مردوں اور مسجد جانا ہے ایک دم سب کچھ بدل گیا نا. آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنا کام کر رہے تھے بڑے مصروف تھے لیکن آپ سے کہا گیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کسی اور جگہ آپ نے جانا ہے دن میں پانچ دفعہ جانا تو کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا سے انسان کو ہٹاتے ہیں آخرت کی طرف لگاتے ہیں اس کے دل کو پھر اس طرف کیا جاتا ہے اس کے جسم کو اس طرف پھیرا جاتا ہے روزے کے اندر بھی آپ کی روٹین دیکھیں پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے زکوات کے اندر بھی آپ عام اخراجات کر رہے ہیں اپنی ذات کے اوپر عام اخراجات کر رہے ہیں اپنے گھر والوں پر انسان کے زیادہ تر جو خرچ کی فکر ہے اس کو وہ کس کی ہوتی ہے اپنی فیملی کی ہوتی ہے کے بارے میں کہہ دیا یہ آپ کی فیملی پر نہیں لگ سکتے آپ اپنے بچوں پر بھی نہیں لگا سکتے آپ اپنے والدین پر بھی نہیں لگا سکتے اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتے تو یہی وہ آپ کے خرچ کی اصل جگہیں یہی ہیں آپ کوئی بندہ بھی اپنی آمدن کا حساب لگائے آپ جتنا کماتے ہیں اس میں اپنے بیوی بچوں اور والدین اور کتنے فیصد خرچ کرتے تو آپ سوچیں تو آپ دیکھیں تو آپ کی سارا خرچہ ہی اسی پر ہوتا لیکن زکوٰۃ پہ کہا گیا کہ ان پر نہیں لگے گی تو یہی باتیں کیا ہوں گی انسان کو اس کی عادات سے ہٹانے کا نام اس سے ہٹ جائیں گی چیزیں حج بھی ایسے ہی لیکن حج میں سب سے زیادہ ہٹایا جاتا ہے نماز کے اندر آپ کو سفر کرایا جاتا ہے چند قدم کا مسجد تک جو بھی کسی کے سو میٹر ہوگی دو سو میٹر ہوگی تین سو میٹر ہوگی مسجد اتنی دور ہوگی تھی عام طور پہ گھروں سے بہت زیادہ دور ہوگی تو آدھا کلومیٹر دور ہوگی گھر سے اس سے زیادہ دور تو مسلمانوں کی بستیوں میں مسجدیں نہیں ہوتی عام طور اور رمضان المبارک کے اندر آپ کے چند گھنٹے آگے پیچھے کیے جاتے کھانے پینے کے نظام الاوقات تھوڑا بدلا جاتا ہے حج کے اندر آپ کی آپ کو اللہ جل شعل پوری دنیا کے کونوں کونوں سے سمیٹ کر مرکز اسلام تک بلاتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ آنا ہے لیکن اپنے لباس میں نہیں آنا جو تم پہنتے ہو اس میں نہیں آنا جو ہمیں پسند ہے اس میں آنا سلاوا کپڑا نہیں پہننا انسان کپڑا بڑے شوق سے لیتا ہے اس کے بعد اس کو سلواتا دنیا میں کیسی بزا قطع کے کپڑے پہنے جاتے ہیں امت اسلامیہ میں دیکھے تو اسلامی ملکوں میں پچاس پچپن اسلامی ملکوں میں کیسے کیسے لباس سیے جاتے کیسی کیسی سلائیاں ہوتی فرمائے مت لق سلاوا کپڑا نہیں چلے گا ب دو چادریں پہن کر آتے لوگ یہ سروں کے اوپر یہ تو اب ننگے سر رہنے کا رواج آ گیا ورنہ پرانے زمانے کے آپ بادشاہوں کو دیکھیں تو جو جتنی بڑی شان کا آدمی ہوتا تھا اس کے سر پر اتنی بڑی کوئی چیز ہوتی ہم استنبول کے اندر ایک دفعہ عثمانی خلفاء کی پگڑیاں دیکھ رہے تھے یقین کریں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ اس کو پہنتے کیسے ہوں بلا مبالغہ یعنی یہ جو یہ پگڑی ہے نا اس یہ اتنی اونچی ہوتی تھی کہ انسان کا ہاتھ بھی اس تک نہیں جا سکتا اتنی اونچی اونچی پگڑیاں ان کے خلفاء کے جن کی آدھی آدھی دنیا پر ان کی حکومتیں تھیں ان کو پہنائے غلاموں کو اجازت نہیں ہوتی تھی سر ڈھانکنے کی اس زمانے کے ان کا نشان یہ ہوتا تھا کہ ان کا سر ننگا ہوتا تھا کہ یہ لوگ سر پہ کچھ نہیں پہن سکتے تو لونڈیوں کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے سر پر بھی ننگے سر رکھے جاتے تھے اور جو جتنا زیادہ صاحب جو اہل علم ہوتے تھے ان کے اپنے لباس ہوتے تھے جو اہل حکومت ہوتے تھے صاحب منصب اور جا ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے گورنر ہوتے تھے ان کے اپنے لباس ہوتے تھے لیکن سب کی یعنی بادشاہوں کی پگڑیوں میں اور علماء کی پگڑیوں میں تھوڑا فرق ہوتا تو وہ لیکن سر دونوں ڈھانپتے تھے اور بڑی بڑی چیز جیسی پگڑی ترک شیخ الاسلام پہننا کرتے تھے اس زمانے کے اندر وہ مطلب عام علماء ہی پہنتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیخ الاسلام کے لیے خاص ہے وہ پہنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندے کو فالغ کرتے تھے کسی شیخ الاسلام کو اور کسی مفتی اعظم کو پگڑی پہن کر حج پر آنے کی اجازت نہیں ہے احرام کے اندر ٹوپی پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے جبا پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے بس جو بھی ہے چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے یا وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے یا وہ پیغمبر ہے یا وہ صحابی ہے یا وہ ولی ہے دو چادروں میں آئے گا دو چادرے پہن کر آئے گا آتے ہیں سارے اب پھر اللہ کا گھر ہے اللہ تعالی نے خوب ثواب رکھا اس کا کہ جناب ایک لاکھ نمازیں ایک نماز پڑھے میرے گھر میں پڑھو گے ایک لاکھ نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا جس کو اس ثواب کا یقین ہے اس کا کیسا دل لگ جاتا ہے حرم کی نمازوں میں وہ کہتا ہے بس میں یہ نمازیں ہی پڑھتا لیکن اب آٹھ تاریخ ہو گئی آٹھ ذی اللہ فرمارے یہ نمازیں بند کرو اور جاؤ مینا اور وہاں جا کر خی... پڑ جاؤ اس میدان کے اندر وہ بیچارہ بے یہاں سے نکلا اور اس نے نمازیں چھوڑ دی اور بنا پہنچ بنا کے اندر ابھی اسے سانس نہیں لیا اور ابھی سستایا نہیں اس نے کہا کہ چلو بھائی ارفات چل وہ وہاں سے اٹھا ہو رہا ارفات چل پڑ عرفات گیا تھوڑا سا وقت ہے ارفات کے اندر اس نے کہا دعائیں مانگو وہ وقت اسے گزارا کہا چلو بھائی یہاں سے نکلو مزلفا جاؤ وہاں سے کل پوچھے کہ اللہ جلشاہ مجھے کیوں ایک میدان سے اٹھاتے ہیں دوسرے میدان میں پھینکتے ہیں ایک میدان سے اٹھاتے ہیں دوسرے میدان میں ڈالتے ہیں فائدہ کیا اس کے لیے کے اندر بٹھا دے چالیس دن کے لیے کہ بھیا خوب عبادت کرو خوب نمازیں پڑھو ایسا کیوں نہیں ہوتا نہیں جی وہاں سے بھی جناب اٹھایا اور وہاں سے کہا کہ چلو جی اب مضلفہ جو مزدلفہ چلا گیا وہ بندہ مصطلفہ کے اندر سفر اچھا ایک بندہ بھیا میں بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں اس کے لیے اللہ نے فرمائے صلاح تکانت عالمین نے کتاب موقو نماز لوگوں کے اوپر اپنے وقت پر فرض ہے کسی کے لیے نماز چھوڑنا بڑا مشکل کام آپ کسی پکے نمازی کو جس کا دل مسجد اور نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے پوچھیں کہ کبھی جب نماز کسی مجبوری کی وجہ سے جیسے جہازوں میں یا کبھی ڈیگو کے اندر مجھے ایک ہمارے دوست ہیں بڑے ماشاءاللہ پکے قسم کے مومن ہیں کہتے ہیں میں اس دن سفر کر رہا تھا اچھے بڑے کھاتے پیتے آدمی نہیں یہاں بڑا, بڑا کافی بڑا کاروبار ہے اسلام آباد کے بڑے کاروباریوں میں سے تبلیغی ساتھ بڑا پکا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ میں ڈیہو پر سفر کر رہا تھا تو نماز کا وقت نکل رہا ہیں گاڑی نہیں روکا کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ بتایا دوسری دفعہ بتایا تیسری دفعہ بتایا تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی روکتا ہوں ابھی وہ کہتے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اب میری نگاہوں کے سامنے سے نماز نکل رہی ہے تو کہتے میں نے جا کے بس مجھے پتا نہیں کیا ہوا میں جا کے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا اور اس کے اسٹیئرنگ کے اوپر اور یہ کیا اور میں نے کہا گاڑی روکو خیر کہتے ہیں اس پہ ساری سواریاں ناراض ہو گئی مجھ سے کہ یہ آپ نے کیا کام کیا آپ نے سٹیرنگ پہ ہاتھ ڈال دیا اگر یہ گاڑی موٹر وے پر جا رہی ہے ایک سو بیس کی اسپیڈ پہ جا رہی ہے اور ابھی اگر یہ کہیں ٹکرا جاتی تو یہ اس کے اندر ستر اسی بندے بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یعنی یہ میں نے آمدن نہیں کیا کہ مجھے ہوش و حواس کے ساتھ کیا وہ نکلتی نماز دیکھ کر میرے اوپر ایسی اس طرح کیفیت ہوئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس گاڑی سے ماروں یا اس گاڑی کو سڑک سے نیچے اتاروں میں کیا کروں یہ کیفیت ہوتی ہے نمازیوں کی جب ان کی نماز نکل رہی ہوتی ہے ان کے سامنے سے وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں نماز چھوڑ دو جان دو اکٹھی پڑھ دو نماز وہ وہ حاجی بڑی ہو اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر بھی بلا چوں چرا کوئی نمازی نہیں کہتا وہاں پر کہ مجھے تو بڑا بے چینی ہو رہی ہے بڑا اضطراب ہو رہا ہے پڑھی لیتے ہیں ساری زندگی پڑھی ہے چالیس سال سے پڑھ رہا ہوں پچاس سال سے پڑھ رہا ہوں کبھی خزا نہیں کیے تربیت کس کی چیز کی ہو رہی ہے احکامات خداوندی کے سامنے بلا چون چرا اپنی گردن ڈال دینا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس پہ اپنی عقل کو زحمت دیے بغیر اور کسی قسم کی بھی ہیل و حجت کو جگہ دیے بغیر اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن کو ڈال دینا اپنے آپ کو ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کو کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا یہ حج کا سب سے بڑا پیغام اب یہ حاجی جا رہے ہیں آپ لوگ بھی رخصت کر رہے ہیں ہمیں اس موقع کے اوپر ہمارے دل جو ہے نا یہ ہم جسمانی طور پر جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں قلبی طور پر ہمیں وہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک اس کے خاص طور پر جب حج شروع ہوگا آٹھ زرجہ سے ہم نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں بھی ہمارے والدہ ماجدہ کو دیکھا ہے دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے حج شروع ہوتا ہے بس پھر وہ صرف جسماناً یہاں پر ہوتے ہیں ذہنن, قلبن, روحانی طور پر وہ حاجیوں قافلوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہر لمحہ اب حاجی منا پہنچ گئے ہوں گے آج حاجی منا میں ہوں گے اب حاجی چلے ہوں گے اب عرفات پہنچے ہوں گے اب حاجی مزدلفہ میں ہوں گے اب حاجی جو ہے واپس ہر یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے یہ ایک ایسی انسان کو ان کے ساتھ ایک اس کا اسی لیے ان دنوں کے اندر یہ جو شروع ہو جائے گا ذلحجہ اس میں روزے رکھنا تکبیرات تشریف کا آنا اس میں قربانی کا آنا یہ ان کے علاوہ ادھر بھی لوگوں پر اسی لیے ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکے اللہ جل ہم سب کو حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائیں اور اپنے گھر کی زیارت جلد از جلد ہم سب کو نصیب فرمائے